<تصفيق> اوز باللہ من الشیطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدن نعلم قال لہو موسیٰ حل اتبعکا علا ان تعلمن مما علم قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تتق به خبره قال ستجدي ان شاء الله صابره ولا اعصي لك امرا قال فان تبعثني فلا تسالني عن شيء حتى احدث منك لك منه ذكر صدق الله یہ دونوں بزرگ واپس آئے اور ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو پا لیا ہم نے اس کو اپنی طرف سے خصوصی رحمت سے نوازا تھا یعنی نبوت سے علما اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے خصوصی علم طاقت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ کو سلام کہا اور کہا اس کو حل بے کا کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس بات پر کہ جو تجھے علم ادا کیا گیا ہے مجھے وہ علم سکھائیں حضر جواب دیا صبر کر, کر سکتے ہیں علامہ اس بات کے اوپر لم تو خبر جس علم کا احاطہ کرنا آپ کے قابو میں ہی نہیں ہے قالا السلام نے کہا ان شاء اللہ آپ عن مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صابر پائیں گے امرہ اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا فضل علیہ السلام نے کہا اگر آپ نے میری پیروی کی میرے ساتھ چلتے ہو فلا عن جو کام بھی میں کروں آپ کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا حتا اخذ سلاک من ہزترا یہاں تک تو میں خود ہی اس چیز کی حقیقت کے بارے میں اپ کو آگاہ کر دوں گا <تصفح> کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ موسی علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا حضرت یوشع بن نون کو اور ان خاص علامات کے ذریعے سے اس مجمع البحرین میں پہنچ گئے مچھلی چلی گئی پھر وہ واپس ائے جو مقصد تھا جس جگہ پہ جانا وہاں تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں جب اس مقصد والی جگہ مجمع بحرین نے آرام کیا اور آگے چلے گئے پھر خادم کو کہا کہ کھانا لاؤ بھوک لگی ہے وہ مقصد سے آگے جب نکلے تو بھوک کا احساس بھی ہوا اور کھانا مانگا علما نے لکھا ہے کہ یہ علم دین کا حصول جو ہے یہ ایک جنونی کیفیت ہوتی ہے محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے علم دین حاصل کرنا اور علم دین کے حصول کے لیے لوگ بڑے بڑے لمبے سفر پرانے زمانے میں کرتے تھے انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی جہاں تک علم دین کے حصول کا تعلق تھا اور ان کا استاد وہاں تھا وہاں تک انہیں کھانے کا احساس بھی نہیں ہوا کہ تھکاوٹ بھی ہوئی یا کھانا بھی ہے ہو جن مقصد سے آگے چلے گئے تو پھر احساس ہوا ہے گویا اس میں بہت ساری باتیں علم میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری مشقتیں مجاہد برداشت کرنے پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عرت موس علیہ السلام کی ملاقات خضر سے کرا دی جو موس علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے بعض حضرات نے یہ بات دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے بڑا عالم آپ کے علم میں نہیں ہے بس اتنی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی تو موس علیہ السلام خود شوق لگ گئے کہ اللہ اس بندے کا پتہ بتائیں اس سے میری ملاقات کرائیں تاکہ اس کے پاس جو علم ہے میں وہ سیکھوں انہوں نے شوق کا جب اظہار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بحرین والی جگہ میں جانے کا حکم دیا اور کہا کہ وہاں ہمارا بندہ ملے گا جس سے آپ علم حاصل کریں اب یہ بات سمجھنی کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے اور کلیم اللہ ہے جب چاہیں اللہ سے بات کر سکتے ہیں اللہ ان کو جواب دے دیتے ہیں بہت ساری باتیں ایک مرتبہ حضرت نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ بندوں میں سے سب سے زیادہ کس بندے سے پیار کرتے ہیں کون سا بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرسا مجھے وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو فراز واضح کی, کی بات ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے مجھے یاد کرتا رہتا ہے بھولتا نہیں اور یہ ایسی کی ہے کہ اس کو بجا لانا کوئی مشکل بھی نہیں آدمی چل پھر رہا ہو سبحان اللہ کرتا رہے تو بادشاہوں میں سے کون سا بادشاہ زیادہ پسند اور پیارا لگتا ہے اللہ نے فرمایا وہ بادشاہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے جو خواہش کے مطابق فیصلے نہیں کرتا حق اور انصاف کے مطابق اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عالم کہ جس کو ہر وقت تو اور علم حاصل کرنے کی خواہش اور شوق اور آرزو اور تمنا لگی رہے کہ اتنا تو حاصل کیا اور حاصل کروں فلاں سوال کا جواب حاصل کروں فلاں تحقیق کروں جو عالم اپنے علم پر کلاک نہیں کرتا مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ جیسے خود لامتناہی ہے اللہ کی صفت بھی لامتناہی ہے علم مکمل کوئی بھی نہیں حاصل کر سکتا اللہ پاک کی یہ صفت لامتناہی ہے تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ موس علیہ السلام اللہ کے سوال کرتے ہیں, دے دیتے ہیں تو وہ ایسا پیغمبر ہے کتاب بڑی نازل ہوئی چار بڑے پیغمبر ہیں موسی السلام اللہ نے فرمایا کہ جائے کے پاس. تو ان دونوں بزرگوں کے علم میں کیا فرق ہے کہ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا آپ وہاں جا کے سیکھیں علم شگیردی حاصل کریں ان یہ دونوں بزرگ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن اس علم میں کیا فرق کیا ہے علیہ السلام کے علم میں اور حضرت خضر علیہ السلام کے علم میں یہ بات سمجھنے کی حضرت علیہ السلام یا ہمارے نبی اور جو مشہور انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یہ پیغمبر ہیں تشریعی پیغمبر تشریعی پیغمبر ان کو کہا جاتا ہے جن پر شریعت کی کتاب نازل ہوتی ہے عوام کی انسانوں کی اصلاح کرتے ہیں ان کے عقائد صحیح کرتے ہیں اعمال بتاتے ہیں معاشرت بتاتے ہیں اخلاق سکھاتے ہیں یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو تشریعی پیغمبر کہا جاتا ہے جن کے اوپر شریعت نازل ہوتی ہے عقیدے کے لحاظ سے عبادت کے لحاظ سے معاملات اخلاق کے لحاظ سے تو علیہ السلام اللہ کے تصویلی پیغمبر ہے جو حضرت پہ فضر علیہ السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی پیغمبر ہے تکوینی تکوینی جو پیغمبر ہوتا ہے اس کا کام وہ ہوتا ہے جو کام کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم صادر کر کے کرانے ہوتے ہیں اور وہ حکم اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو دیتے ہیں کہ جاؤ فلانی جگہ پہ بارش برسا دو فلاں جگہ پہ اس بندے کو وہ جو حادثے کا شکار ہونے والا ہے بچا لو فلاں بندے کو ہلاک کر دو فلاں جگہ میں سیلاب لگا دو فلاں کو لڑائی کرا دو فلاں کو ختم کرا دو یہ جو اللہ کے امر صادر ہوتے ہیں اور ان کی تکوین ہو جائے ہوتی ہے اللہ کے احکام کی اس پر معمور ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے جیسے آپ نے سنا بارش والا فرشتہ ہے فلاں والا فرشتہ ہے فلاں یہ تکمیل ہی ہوئی ہے یعنی اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے وہ بھی پیغمبر اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کے عقائد کے امال کے لحاظ سے درستگی کی طرف اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں یا تکلیمی پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اپنا حکم نافذ کرنا ہوتا ہے وہ حکم اللہ صادر فرماتے ہیں فرشتوں کو فلانی جگہ بارش برسا دو فلانی جگہ یہ کر دو زلزلہ کر دو مکان گرا دو فلاں کو بچا دو فلاں کو ختم کر دو یہ تکمیری امر ہے اللہ کے ان تکویمی امور کے لیے جس طرح فرشتوں مقرر ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالی کے پیغمبر بھی اس کے اوپر مقرر ہوتے ہیں جیسے عورت خضر علیہ السلط میں <سلام> بات بتا چکے ہوں پہلے بھی کہ چار پیغمبر ہیں جو حیاتیں جو فصدین کی اس میں رائے یہ ہے کہ دو پیغمبر دنیا میں حیات ہیں اور کیا مطلب تک رہیں گے ایک حضرت خضر علیہ السلام اور ایک عورت علیہ السلام دو پیغیر آسمانوں پہ زندہ رہیں گے اور عیص علیہ السلام اتریں گے دوسروں کا کچھ اور نظام ہے جو ان کے فرشتے کے ساتھ دوستی تھی جو حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام یہ آسمانوں پہ زندہ ہے علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ الیاس اور خزر دونوں بھائی ہے یہ دنیا میں زندہ ہے بہرحال تو جو تکنیکی نظام ہے کہ کام فلانا کرا دینا جیسے حادثے ہیں کسی کو بچا لینا جی عام پیغمبر کو جو جی اس, اس, اس کے پاس جائیں چنانچہ علیہ, علیہ السلام کے پاس پہنچے السلام علیکم کہا فضر علیہ السلام نے جواب دیا لیکن کہا کہ یہاں اسلامی سلام کرنے والا بندہ کہاں سے آ گیا؟ ادھر تو کوئی اسلامی سلام کرنے والے لوگ آپ کو موسا, موسا کون ہے پورا تعارف کراؤ پھر خبر نے خود خب کہا کہ آپ موسا بنی اسرائیل ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں موسا بنی اسرائیل کہا ادھر کیوں آئے آپ کے ذمہ تبلیغ کا کام ہے آپ کے اوپر اللہ کتاب نازل کی ہے یہ واقعہ ہوا ہے اور اس لیے آیا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں اور آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو آپ کو عطا کیا گیا ہے کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام نے کہا اے, اے آپ ہر میرے پاس صبر کی استطاعت نہیں رکھ سکتے میرا علم ایسا ہے کام ایسے ہیں کہ جو آپ صبر نہیں کر سکیں کیونکہ خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں نے جو کام کرنے ہیں ان کاموں کو دیکھ کر اللہ کا تشریف گندر چپ نہیں رہ سکے گا جہاں بھی مثلاً فرج کرو کوئی بندہ کسی کو مار رہا ہے اور ہمارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں تو کیسے خاموش ہوں گے منع کریں گے بھائی کیوں مار رہے ہو کیا وجہ ہے تو جو تقریبی کام ہے وہ اللہ کی طرف سے امر ہے ان کو ایسا کرنا ہے اور جو تصویر کام ہے وہ تو ظلم زیادتی سے ایسی چیزوں سے اس پیغمبر نے روکنا ہے تو کیونکہ خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرا علم الجدا اس پیغمبر کا ان ملک ہے میں جیسے وہ کام کروں گا جو اللہ کا حکم ہوگا اور کسی کو مارنا کسی کو زندہ کرنا کسی کی اصلاح جیسے ابھی آئے تو یہ خاموش نہیں ہے سیکھیں گے اس لیے بتایا انتمائی صبر شاگرد کو چاہیے کہ استاد کے ساتھ صبر میں رہے جب استاد چاہے سبق پڑھائے اس وقت پڑھے استاد جتنا پڑھائے اتنا پڑھے استاد کی دانٹ دبت پر صبر کرے وغیرہ اور کوئی خدمت کام ہے تو وہ کرے یہاں پر بھی ایک اصلاحی بات کی ہے تستطیع صبرہ کہ بھی تو اختیار کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن صبر نہیں کر سکے وہ کئی کا تصدے تعرف کے ذرا اسلام نے وہ کل کا تصدے عالام عالم تو خود بھی کہ جس چیز کو کو آپ کے قابل احاطہ کرنا سمجھنا تو آپ کیسے اس پر صبر کر سکیں گے ضرور بولیں گے لیکن چلو السلام نے جواب میں کہا ستجی ان شاء انکری اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے یعنی اپنی طرف سے تو پورا ارادہ ہی یہی تھا کہ میں صبر کروں گا اور شاگرد کو ایسے ہی آگے احساس دلانا چاہیے کہ ان میں انشاءاللہ صبر کروں گا بات مانوں گا اتباع کروں گا خدمت کروں گا ایسے جذبے کا اظہار کرے گا تو سے کوئی حاصل کر سکے گا تو علیہ السلام نے اپنی طرف سے تو پورے اعتماد سے یقین دلایا ہے کہ ایسے ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ میرے پاس اگر رہنا چاہتے ہو جتنا عرصہ بھی رہنا چاہتے ہو فلاس علی میں جو کچھ بھی کرتا رہوں آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے ذکرا یہاں تک کہ میں ان تمام کاموں کو جو آپ کے سامنے کروں گا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے میں ان کی حقیقت خود بتا دوں گا اس سے پہلے پہلے آپ نے سوال نہیں کرنے لیکن وہ کام ایسے علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا جو انشاءاللہ کل اللہ سبق میں آئے گا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقام پہ فرمان ہے کہ کاش کے اللہ کا کبھی خاموش رہتا تو جہاں اتنے علم حاصل ہوا ہے جیسے وہ کشتی توڑی یا دیوار بنائی یا بچہ قتل کیا وغیرہ تو جتنا علم حاصل ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ اور علم حاصل ہو جاتا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا تو بس وہ تین باتوں کے بعد اللہ کے فضر ناراض ہو گئے کہ بس بس اتنی بات ہے آپ استعمال نہیں رکھ سکتے اور جو کام میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں ان کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ سمجھ بس